أعوذ بالله السبيل العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفقه واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت تأتيهم حيثاً يوم سبتهم شرعاً ويوم لا يثبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون بس الحم علقریت اللہ کی اور ان سے اس بستی کے بارے میں پوچھئے پوچھیے کانتحاب البحر جو سمندر کے کنارے پر تھی تھیدون کی سب تھی جب وہ ہفتے کے دن حد سے تجاوز کرتے تھے اطانوم شرا جب ان کے پاس ہفتے کے دن مچھلیاں پانی سے منہ باہر نکالنے والی ہوتی ہفتے کے دن سر اٹھائے ہوئے مچھلیاں ان کے پاس آتی و یوملاسپتونلا تیم اور جس دن ان کا ہفتے کا دن نہ ہوتا وہ ان کے پاس نہ آتی تھی کا دالی کا نہ بلوہم اسی طرح ہم ان کو آزماتے تھے ان کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے اس آیت میں اللہ سبحانہ ہوا تھا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ آپ اہل کتاب سے یہودیوں سے پوچھیں اس بستی کے بارے میں اس کا ذکر کسی کتاب میں نہیں تھا لیکن یہودیوں کو یہ واقعہ بہت اچھی طرح سے معلوم تھا اور جس طرح یہودی اپنے دیگر ایپ چھپاتے تھے ویسے ہی یہ ایپ بھی یہ واقعہ بھی چھپایا کرتے تھے تو جب آپ ان سے پوچھیں گے تو انہیں ضرور سوچنا پڑے گا کہ یہ ایسا واقعہ ہے کہ جسے ہم اپنے تک ہی محدود رکھتے ہیں اور کسی اور کو بتاتے نہیں ان کو کیسے پتہ چل گیا نہ کسی کتاب میں ذکر نہ یہود کے علاوہ اسے کوئی اور جاننے والا بالاخر ان کو ماننا پڑے گا کہ وحی کے سوا کوئی اور ذریعہ نہیں ہے اس خبر کو آپ تک پہنچانے والا تو لامہ حالہ اس کے نتیجے میں آپ کے نبی اور رسول ہونے کی ان کو ایک اور گواہی مل جائے اس لیے اللہ صنعت تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سوال کرنے کا کہا بس الحم ان الطریۃ کانت حاضرت البحر اس بستی کے بارے میں پوچھئے جو سمندر کنارے تھی یہاں اللہ نے سمندر کا کنارہ کی بیان کیا ہے لیکن وضاحت نے کی کہ کس جگہ تھی البتہ کچھ اہل علم مختصرین کہتے ہیں کہ یہ ایلات کا علاقہ ہے اس شہر سے مراد ایلات ہے جو بحر کلزم کے ساحل پر مدین اور طور کے درمیان ہے یہ شہر بحر کلزم کے اندر بحر کلزم کے درمیان میں جو خلیج ہے خلیج یا وہاں پر یہ واقع تھا ایلات اس وقت اردن کی بندرگاہ جو ہے بندرگاہ آقبہ وہ اسی جگہ پر ہے اب انہوں نے خلیجی آقبہ کے قریب ایک اور بندرگاہ بنائی ہے اس کا نام انہوں نے ایلات ہی رکھا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایلات یہی جگہ ہے البتہ یہ بات کہ یہ بستی ایلات میں ہی تھی اس کی کوئی ٹھوس اور پختہ دلیل نہیں ہے تو اس کے لیے یعنی اس کا تعیم کرنے کے لیے جب دلیل کوئی نہیں تو جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ویسے ہی مطلق طور پر ہی سمجھ لینا چاہیے کہ یہ لوگ ساحل سمندر پر آباد تھے اب ادون فط ہفتے کے دن وہ زیادتی کرتے تھے اب یہاں پر بھی زیادتی کیا کرتے تھے ذکر نہیں کیا دوسری جگہ پر لاتعدو فی صبد سر ہے باقاع میں ہفتے کے دن زیادتی نہ کرو وہ کیا تھا مچھلیاں پکڑنا ان کے لیے منع تھا یہ ادو نفی صبد کی بات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ زیادتی کرتے ہوئے مچھلیاں ہفتے کے دن پکڑ لیا کرتے تھے سر رہا ہفتے کے دن بڑی بڑی مچھلیاں پانی سے منہ پہر نکال کے ان کا منہ چڑھاتی منع کیا ہوا تھا ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا مچھلیوں کا ہفتے کے دن سمندر میں مچھلیاں ہی مچھلیاں ہوتی اور جب ہفتے کا دن گزر جاتا مچھلیاں بھی غائب یہی تان ہوت کی جمع ہے ہھوت بہت بڑی مچھلی کو کہتے ہیں یونس علیہ السلات و السلام کے بارے میں اللہ نے کہا ہے فلتا کا مح بھوت نے ان کو نگل لیا بھوت بڑی مشلی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو منع کیا تھا کہ ہفتے کے دن مچھلیاں نہیں پکڑنی اب ہفتے کے دن مچھلیاں وافر مقدار میں ہوتیں باقی دنوں میں ہوتی نہیں تھیں تو انہوں نے کیا کیا ہیلا سازی کر کے مچھلیاں ہفتے کے دن پکڑنا شروع کریں سمندر کے کنارے بڑے بڑے حوض بنا رہی اب کیا کرتے ہیں کہ ہفتے کے دن مچھلیاں جو کہ پانی میں وافر ہوتی وہ تیرتی تیرتی عہدوں میں آ جاتی اب جب شام کا وقت ہوتا مچھلیاں واپس جانے لگتی تو یہ راستہ بند کر دیتے ہفتے کا دن گزر جاتا مچھلیاں ان کے حوضوں میں بند ہیں اب کیا کرتے اتوار کے دن ان کو پکڑ دیتے کہ ہمیں پکڑی تو پانی سے تو اتوار کے دن نکالی حالانکہ قید تو انہوں نے ہفتے کے دن ہی کیا ان کو اسی طرح کیا کرتے کہ جمعے کے دن پانی میں جال نصب کر دیتے جال لگا دیتے پانی میں اب جمعے کے دن جو جال لگا ہوا ہے ہفتے کے دن بھی لگا رہتا تو اس میں ہفتے کے دن آنے والی مچھلیاں اس میں پھنس جا کے کچھ تو جال توڑ کے یا جان چھڑا کے نکل جاتی ہیں اور اس جال میں پھنسی رہ جاتی جو پھنسی رہ جانے والی مچھلیاں تھیں ان کو اتوار کے دن نکال لیتی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو بھی زیادتی کہا ہے یادو نہ سب اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہیلہ کرنا حرام ہے ایک کام اللہ نے نجائز قرار دیا ہے اس کو ہیلے کہانے سے سر انجام دینا یہ بھی نجائز ہے جس طرح انہوں نے ہیلا کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ جیت سند ہے ابو حرا رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے راوی ہیں کہ لا ترتا کی وہ یہود وہ کام نہ کرو ایسے کاموں کا ارتکاب نہ کرو جن کاموں کا ارتکاب یہودیوں نے کیا فتستم حارم اللہ بدن الحیل کہ تم اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو معمولی ہیلوں کے ذریعے حلال کر بیٹھو اب صورت حال تو یہ ہے کہ بعض فکہا نے فرائض سے جان چھڑوانے کے لیے کئی کئی ہیلے تراشے ہوئے مثلا رمضان کے آخر میں دو رکتوں کا نام کدائے عمری رکھ کے پچھلی ساری نمازیں معاف ہونے کا فتویٰ دیا سارا سال نہ پڑھو رمضان کے آخر میں دو رکت پڑھ لو وہ کدا عمری ہو جائے اور رفات سے جان چھڑوانے کے بھی کئی ہیلے شفا سے جان چھڑوانے کے لیے کئی مکر و فریب اور ہیلے لوگوں کو ہیلے بتاتے ہیں قتل کے قصاص کو ختم کرنے کے لیے تیز دھار آلے کی شرط لگائی ہوئی ہے کہ اگر کوئی کہتے ہیں کہ جان بوجھ کے ہتھوڑا کسی کے سارے میں مارے بھاری ہتھوڑا کسی کے سار میں مار تو یہ قتل عمد نہیں قتل عمد کی سزا کی ساس قتل اور جو قتل خطا ہوتا ہے اس میں قتل کے بدلے قتل نہیں ہوتا یہ فرق ہے قتل عمد اور قتل خطا میں تو کہتے تیز دار آلے سے مارا جائے گا تو پھر قتل عمد بنے گا وغیرہ نہیں عجیب و غریب قسم کے ہیلے تراشے ہوئے ہیں کہتے ہیں کسی کو برف خانے میں سٹور کر دو ٹھنڈ کی وجہ سے مر جائے قتل امد نہیں کمرے میں بند کر دو بھوکا پیاسا مر جائے یہ بھی قتل آمد نہیں اسے احساس نہیں لیا جائے گا زیادہ سے زیادہ دیت لے سکتے ہیں اس طرح کے ہیلے لوگوں نے تراشے ہوئے اور اللہ کے حرام کردہ کام مثلاً زینا تاری اس کو جواب بخشا ہوا کہ اجرت پر عورت کو لے جاؤ تو جائے ہے عجیب و غریب قسم کے ہیلے شراب اللہ نے حرام کی ہے کہتے ہیں انگور اور کھجور کی شراب حرام باقی سب حلال چوری اللہ تعالی نے حرام قرار دی ہے کہتے ہیں کہ چوری کا جرم شہادتوں سے ثابت ہونے کے بعد صرف اتنی سی بات کہ چور یہ کہہ دے کہ جو مال میں یہ مسروکا ہے مال مسروکہ چوری شدہ میں اس کا مالک ہوں اتنی بات چور کہہ دے اس پر ہاتھ نہیں لگے مال چوری کر لے اور دعویٰ کر لے کہ جی یہ مال میرا ہے میں اس کا مالک تو اس کے دعوے کی وجہ سے چور پر بلا دلیل کوئی دلیل بھی کوئی نہیں بلا دلیل اس نے دعویٰ کیا ہاتھ کٹنے سے بس جائے اب بلا کون سا ایسا چور ہے جو یہ دعویٰ نہ کرے چور تو چوری کرنے کے بعد یہی دعویٰ کرتا ہے کہ یہ مال میرا کہتے ہیں کہ پرانے مجید اگر کوئی چورا لے اس پر ہاتھ نہیں مسجد سے چوری کرے اس پر ہاتھ نہیں محافظ کہیں کھڑا ہوا ہے نگہبان تو اس کے پہرے کے دوران کوئی چیز چورا لے اس پہ بھی آد کوئی نہیں بڑے عجیب و غریب قسم کے ہیلے بنائے ہوئے ہیں اور پھر اتنے بڑے گناہ ہیلے سے جائز کرنے کے باوجود نتیجہ کیا نکلے گا کہ اتنے بڑے بڑے گناہ ہو کے جو مرتقے میں ہوں ان کے نزدیک وہ عادل صادق و امین ہی رہیں گے یہ ہمارے جو بڑے بڑے ہیں نام سڑک کو پتہ ہے چور ہیں لٹیرے ہیں ڈاکو ہیں پوری قوم کو پورے گلب کو لوٹتے ہیں بس وہ ہلوں والی قوم کے پاس جا کے سارا کچھ جائز ہے لہٰذا صادق بھی ہیں امین بھی ہیں ہاں جس کے یہ خلاف ہو جائیں اس کی صداقت اور امانت ختم جس پر راضی رہیں ٹھیک ہے سارے ایک دوسرے کے گانے ہیں مل جل کے لگے رہو یہ ہیل ہیں ہیلے اللہ سبحانہ ہوا تعالی نے ان کو حرام اور ناجائز قرار دیا ہے ایسے حکام ایسی عدالتوں اور ایسے شاہدوں اور تعزیوں کے فیصلوں کا نتیجہ وہ کیا ہوتا ہے اہل کتاب کی طرح پہلے شدید بد عملی پھر انتہائی جدت کی صورت وہ رسوائی اور نتیجہ کیا ہے کہ مسلمان مغضوب علیہم کا طریقہ چھوڑ کر کتاب و سنت کو بلا ہیل حجت تھامیں گے کتاب و سنت پر اس کے حکام پر بلا ہیل حجت عمل کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ عزت و پرامد عطا کرے گا وغیرن خلاصہ کلام اور نتیجہ یہ ہے مسلمانوں کی جو عزت اور شان و عصمت ہے وہ تبھی لوٹے گی جب یہ ہیلا سازیوں سے بعض آئے یہود نے ہیلا اختیار کیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو سزا دی اس کا ذکر سورہ بقرہ میں ہوا اون ار تن خاص عید مندر ترین منا دی روایا کزانی کا نب لوح بنا ان کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے وہ نافرمانیاں کرتے تھے اس وجہ سے ہم ان کو اس طرح سے آزماتے تھے اسے معلوم ہوتا ہے کہ جس شخص کو حلال روزی نہ ملے اور حرام اس کو آسانی سے میسر آ رہا ہو حلال روزی میسر نہیں آ رہی لیکن حرام بآسانی با اس کو مل رہا ہے تو لازم ہے کہ وہ اس پر صبر کرے اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش سمجھے اگر حرام کا مرتکب ہو جائے گا تو رودی تو اس کو مل جائے گی لیکن ہوگی اس کے لیے وبال جان اور صبر کرے گا تو امتحان میں کامیاب ہو جائے گا اور اللہ سبحانہ ہو کی طرف سے اس کو انعام ملے گا واحد کالتمۃنتومن اللہ او مدب ہم اداب شدیدہ اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا عذاب دینے والا ہے بہت سخت قسم کا تالو متاً الى کم تو انہوں نے کہا کہ تمہارے رب کے سامنے غزر کرنے کے لیے ہم ان کو نصیحت کرتے ہیں وال اور شاید کہ وہ ڈر جائیں اب جب اللہ سبحانہ خیامہ ہوا نے ہفتے کے ذریعے ان کو مچھلیاں پکڑنے سے منع کیا تو اسی بستی کے کچھ لوگوں نے جو نیک لوگ تھے انہوں نے ان کو نصیحت کی اور سمجھایا کہ یہ کام جو ہلا سادی تم کر رہے ہو یہ ناجائز اور غلط ہے تو اب تیسرا گروہ ایک تو وہ تھے جو مچھلیاں پکڑتے تھے دوسرے وہ جو ان کو منع کرتے تھے اور تیسرا گروہ وہ کہتا جو جہاں لگا لگا رہنے دو تم ان کو کیوں منع کرتے ہاں ہمیں بھی پتا ہے یہ برا کر رہے ہیں لیکن جو جہاں لگا ہے اس کو لگا رہنے دو جو کرتا ہے کرنے دو تم ان کو کیوں نصیحت کرتے ہو یہ تھے نیک لوگ خود مچھلیاں نہیں پکڑتے تھے لیکن مچھلیاں پکڑنے والوں کو منع بھی نہیں کرتے تھے بلکہ الٹا منع کرنے والوں کو نصیحت کر رہے ہیں کہ تم انہیں کیوں روکتے ہو اور بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں اہل علم کہ یہ اپنا پورا زور لگا چکے تھے جب دیکھا کہ یہ بعد آنے والے نہیں تو پھر انہوں نے ان کو نصیحت کرنا چھوڑ دی اور نصیحت کرنے والے کو بھی کہتے لِمَ اللَّهُ <شمیدًا> کیوں ان کو سمجھانے میں وقت ضائع کرتے ہو جب اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دنیا میں ہلاکر ہلاکت اور آخرت میں عذاب لکھ ہی دیا ہے تو تم کیسے بچا لو گے مطلب یہ کہ تم اپنی نیتی پہ قائم رہو انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دو تو جو برائی سے منع کرنے والے تھے وہ کہتے تھے معذرت ایک وجہ یہ کہ ہم اللہ سبحانہ ہوا تھا کے سامنے معذور ہو جائیں ادھر پیش کر سکیں کہ ہم نے ان کو منع کیا تھا یہ نہیں رکے خود بری و دماعہ ہو جائیں اور دوسرا یہ کہ شاید ان میں سے کچھ لوگ نصیحت حاصل کر لیں اور بچ جائیں کیونکہ دائی کو دعوت دینے والے کو نصیحت کرنے والے کو ناصح کو ہمیشہ پر امید رہنا چاہیے فلمانسو مادی روبی جب وہ اس بات کو بھول گئے جس بات کی انہیں نصیحت کی گئی تھی انجین اللہدین انسو تو وہ لوگ جو برائیوں سے روکتے تھے برے کام سے منع کرتے تھے ہم نے ان کو بچا لیا وہ آخد اللہ ددین غلم بدابم ب عیسم اور جنہوں نے ظلم کیا ان کو ہم نے سخت عذاب میں پکڑا اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے یعنی جب ہفتے کی تعلیم کا حکم انہوں نے سرے سے بھلا دیا جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا تھا اور ہیلے بنا کر اعلانیہ نافرمانی شروع کر دی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے برائی سے منع کرنے والوں کو عذاب سے بچا دیا ان جین اللہ انسو جو برائی سے منع کرتے تھے ہم نے ان کو نجات دی اور ظلم کرنے والوں کو سخت عذاب میں پکڑ لیا اور بعض اہل علم کا یہ خیال ہے کہ ان پر پہلے ان کی نافرمانی کی وجہ سے یہ ایک آداب بھیجا خلکا سا جیسا کہ یہاں بھی اداب بی عیس ان کہا ہے کہ شاید وہ بعد آ جائے لیکن جب اس پر بعد نہ آئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے مصف کی صدا دی جو اگلی آیت میں آ رہی لیکن اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو پہلا عذاب تھا عذاب رویس برا عذاب وہ تنبیہ کے لیے تھا لیکن جب وہ متنبع نہ ہوئے بلکہ سرکشی اختیار کی تو ان سرکشوں کو بندر بنا دیا گیا اچھا یہاں اللہ نے یہ بات کہی ہے انجین اللہ ددینہ انسو برائی سے منع کرنے والوں کو ہم نے نجات دی وہ احضینہ ظالم اور ظالموں کو ہم نے پکڑا عذاب میں مثلا کہا کیا بیماری وغیرہ میں پکڑنے کا ذکر کیا ہے اور اس سے اگلی آیت میں ذکر کر دیا ہے کہ ان کو بندر بنا دیا گیا وہ جو تیسرا گروہ تھا ایک گروہ کیا ہو گیا منع کرنے والا اور دوسرا برائی کرنے والا اور جو تیسرا گروہ تھا جو برائی کرتے نہیں تھے اور برائی کرنے والوں کو بنا بھی نہیں کرتے تھے ان کا کیا بنا اس کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذکر نہیں کیا واضح طور پر اکثر مفسرین کا یہی کہنا ہے کہ صرف اس جرم کا مسلسل ارتکاب کرنے والے ہی آداب میں گرفتار ہوئے کیونکہ ایما کار و یفسکون سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ نافرمانی کرنے کی وجہ سے ان کو عذاب دیا گیا اور باقی دونوں بچ گئے اور بات اہل کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب خاموشی اختیار کی ہے ہمیں بھی خاموشی اختیار کرنی چاہیے اللہ نے بتایا نہیں کہ اس تیسرے گروہ کا کیا بنا تو چپ ہی رہنا چاہیے بہرحال اللہ سبحانہ ہوا نے ان پر عذاب نادر کیا فلما اطواں انہ تو جب وہ اس بات میں حد سے بھڑ گئے جس سے انہیں منع کیا گیا تھا کل نالم کون کردن خاص تو ہم نے ان کو کہا بندر ذلیل بن جاؤ قرآن مجید کے الفاظ سے صاف ظاہر ہے کہ ان کی شکلیں بندر والی بن گئی تھیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان میں صرف بندروں والی فصلتیں پیدا کر دی گئی لیکن اس تعویر کی تو ضرورت تب پڑے کہ جب اللہ تعالیٰ کے لیے انسانوں کو بندروں میں تبدیل کرنا ممکن نہ ہو اللہ کے آگے تو کچھ چیز بھی ناممکن نہ نہیں ہے تعویر کرنے کی ضرورت نہیں اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ تعویر کرنے کی ضرورت تب پیش آئے جب پہلے ان کی خصلتیں انسانوں والی ہوں اور اب بندروں والی بنا دی گئی جبکہ ان کے سارے ہیلے ہی ایسے تھے جو کوئی سلیم الفطرت انسان ذی شعور عطل مند انسان نہیں کرتا ان کے تو کام تو پہلے انسانوں والے نہیں تھے تو بندر بنانے سے مراد حقیقی طور پر ان کو بندر بنا دیتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب اللہ سبحانہ تھانہ ہوا کسی قوم کو مسخ کرتا ہے ان کی شکلیں بدل دیتا ہے تو اس کے پیچھے رہنے والا کوئی نہیں ہوتا نہ ہی ان کی نسل آگے ہوتی ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ ان کو جن کو بندر بنایا گیا تھا وہ ختم ہو گئے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو موجودہ بندر ہیں شاید یہ وہی ہیں جن کو مسخ کیا گیا اور جن کی شکلیں بدلی ہیں لیکن ایسی بات نہیں جن کو سزا کے طور پر شکلیں جن کی وصف کی گئی وہ ختم ہو و استعدا نعرب و کلعنا علیہ ہندیہ ملقیامہ اور جب تیرے رب نے صاف اعلان کر دیا کہ وہ قیامت کے دن ان پر ایسا شخص ضرور بھیجے گا میں یسوم ہوں سو العداب جو انہیں برا عذاب دے ان نبا کالا سری القاب یقیناً آپ کا رب بہت جلد سزا دینے والا ہے وعین ہو لغ غفور رحیم اور یقیناً وہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے گزشتہ آیات میں یہود کی آسانی اور سختی کے ساتھ آزمائشوں کا اللہ نے ذکر کیا اس کے بعد نیک و بد اعمال کا ان کا تذکرہ کیا اور اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ قیامت تک ان یہودیوں پر ایسے لوگ مسلط کیے جاتے رہیں گے جو انہیں بدترین قسم کا عذاب چکھاتے رہیں جیسا کہ صورت آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے بات نہیں ذلت و مسکن اور مسکنت ان پر مسلط کر دی گئی اللہ کہ اللہ کی پناہ میں آ جائیں یا لوگوں کی پناہ میں آ جائیں یہود کی جو پوری تاریخ ہے وہ اس بات کی زندہ گواہ ہے اور شہادت ہے کہ وہ ہر زمانے میں جہاں بھی رہے ہیں ہمیشہ دوسروں کے محکوم اور غلام بن کے رہے اور آئے دن ان پر ایسے حکمران مسلط رہے جنہوں نے انہیں ظلم و ستم کا نشانہ بنایا قریب زمانے میں ہٹلر نے جو یہودیوں کے ساتھ سلوک کیا وہ آپ سب کو معلوم ہے اس نے چند ایک یہودی چھوڑے تھے کہتا ہے یہ اس لیے چھوڑے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ میں نے ان کو مارا کی سب صفایا کر دیا تھا. اسی طرح اگر کسی جگہ پر عارضی طور پہ انہیں کچھ امن و امان نصیب ہو بھی گیا اور برائے نام ان کی حکومت قائم ہو بھی گئی تو وہ اپنے بلبوتے پر نہیں بلکہ بحبل من اللہ و بحب البین الناس لوگوں کے سہارے پر اب اسرائیل کو دیکھ حکومت انہوں نے قائم کی ہوئی ہے وہاں پہ لیکن ہیں بے اور وہ جو حکومت قائم ہے وہ اپنے سہارے پر نہیں عیسائیوں کے سہارے عیسائیوں کی پوری معاونت ان کو حاصل ہے وقت نا فلدی عمام اور ہم نے انہیں زمین میں مختلف گروہوں میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا من ہوں صالا من ہم دو ان میں سے کچھ نیک تھے اور کچھ اس کے علاوہ پبل النا بالحسنات وس اور ہم نے ان کو نعمتوں کے ساتھ اور برے حالات کے ساتھ آزمایا لا اللہ تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع کریں یا تاکہ وہ بعض آ جائیں یعنی ان کی کوئی اجتماعی قوت وجود میں نہیں آئی اور اللہ نے یہ اسی لیے کیا کہ کوئی یہ قوت نہ بن سکے بلکہ گروہوں میں بٹ جائیں اس لیے یہودی تمام دنیا میں ٹکڑوں کی شکل میں پھیلے ہوئے ہیں جہاں رہتے ہیں اپنی سود خوری اور اس ملک کے خلاف سرگرمیوں کے اندر ملک مخالف سرگرمیوں میں اور جاسوسی کے اندر مشغول ہو جاتے ہیں اور جاسوسی کی وجہ سے نفرت کی نگاہوں کا نشانہ بنتے رہتے ہیں پھر ان کی برتری کی خواہش اور پوری دنیا کی دولت کو سمیٹنے کی اور حکومتوں کو اپنے قبضے میں لینے کی جو خواہش ہے یہ ان کی سادشیں اور یہودی پروٹوکول کی صورت میں جو سامنے آتی رہتی ہیں سب دنیا کو معلوم ہو چکی برطانیہ فرانس جرمنی اور کتنے ہی ملکوں میں سے ان کو مکمل طور پر جرا وطن کر دیا گیا نکال دیا گیا جو بچ گئے انہیں تحت ایک کر دیا گیا قتل کر دیا گیا اب اگرچہ جرمنی سے غداری کے انعام میں برطانیہ اور امریکہ کے بل پر اربوں کے قلب میں اسرائیل نامی ایک ریاست ان کی وجود میں آ ہے لیکن ان کی اصل قوت امریکہ اور برطانیہ وغیرہ ہی ہیں وہ اگر ان کی سپورٹ ختم کر دیں تو یہ کچھ بھی نہیں یہاں پر بھی آ کر ضم و ستم سے بعض رہنے کی بجائے فلسطینیوں پر ناقابل بیان قسم کے مدال ان اٹھاتے چلے جا رہے ہیں یہ ان کی رویش ہے ہمیشہ سے اور اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ ان کے معافذے میں اللہ تعالیٰ جو دیر کر رہا ہے اس میں کیا حکمتیں ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ایسا ہے جس میں دیر تو ہو جاتی ہے لیکن اندھیر نہیں فرمایا منہ دو ہزار ایک ان میں سے کچھ نیک ہیں اور کچھ اس کے علاوہ اس کے علاوہ نیک ہیں اور کچھ نیکوں کے علاوہ ہیں نیک وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے یا نیک وہ جنہوں نے ہفتے کے دن مچھلیاں نہیں پکڑی باد رہے اس کے علاوہ نیک نہیں بلکہ شریر اور بدکار جیسے سود خور رشوت خور اور دوسرے طریقوں سے ہیلوں بہانوں سے حرام مال کھانے والے انبیاء تک کو قتل کر ڈالنے والے لوگ اور ربیع کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے کے باوجود آپ پر ایمان نہ لانے والے میں ہم تو نہ بلو نا ہم بالحسناتی بس اور ہم نے ان کو نعمتوں اور تکلیفوں کے ساتھ آزمایا کبھی راحت اور آرام دیا کبھی ان کو تکلیفوں میں مبتلا کر دیا کبھی خوشحالی عطا فرمائی اور کبھی فقر و فاقے سے ان کو دوچار کر دیا تاکہ وہ باز آ جائیں اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور تولات پر عمل کرنا شروع کر دیں لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا بلکہ اللہ کی نافرمانی اور بغاوت ہی کرتے رہے